گریس اسمبلیز آف پاکستان گریس اسمبلیز آف پاکستان روس سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیا ہیں جن کا مقصد حکم اعظم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشوونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خدا یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کے لیے کئی ذرائع بروکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسمبلیز آف پاکستان کے بانیوں سینئر پاسٹر ریورینٹ ڈاکٹر نئی پرساد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی हालात اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے مول کچھ باتیں بائیسویں بار میں سے ہم اسٹڈی کریں گے لیفٹ لاسٹ اور کچھ جو اسٹڈی ہے وہ ہم تیئیسویں پہلے سے مول بائیسویں بار اور پہلا سیمول مول بار اور اس پیغام کا جو ٹائٹل ہے That is, میرے دشمنوں کے روپ میرے دشمنوں کے روبروں روبر. اچھا لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اتنا ہی ہے <tries> میں, میں میں, تیسویں بھی جو نبی کا بھی یہ ہے کہ میرے دشمنوں کے روب روپی ادام کی حضورات دس دس پوائنٹ ہم اس نقطے سے اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں جب بھی, جب بھی کسی چیز کا آغاز کیا جاتا ہے آگز ہوتا, ہوتا ہے لیکن اگر آپ کرتے ہیں سروائ کر جاتے ہیں سو یو ریچ یور ڈیسٹنیشن ایوری بگینگ آر ہارڈ جب ہم روحانی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جب آپ اپنی اسٹڈیز کا جاب کا اور خدمت کا واٹ ایوری ہارڈ وے ہم نبی کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بگیننگس آر ویری ہارڈ ایک بہت ہی یہ ہی مشکل دور میں سے اسنبر اور سیکنڈ چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سارے کرائس میں اس سارے آٹھ سے دس سال پیریڈ میں جب وہ سال سے بھاگ رہے ہیں چھپ رہے ہیں میدانوں میں ہیں بیا بانوں میں ہیں جان کر رہے ہیں and all the are شاید بار بار ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے Where is God Why this is happening to me میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا Where is God بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں گاڈ از سین نو وے بٹ گاڈ ازنٹ ایوری وے بظاہر ہمیں ان ساری سچویشن میں خدا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی خدا ہر جگہ موجود ہے سو آلویز ریمبر یو آر گوڈ از دیر ویر ایور یو آر گوڈ از دیر آپ جہاں بھی ہیں یا جہاں بھی جاتے ہیں خدا آپ کے ساتھ اب ہم اپنے مین پیغام کی طرف آتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بائیسویں باغ میں سعود جو ہے وہ کاہین کوین کو بلاتا ہے اور اس سے کوشچن کرتا ہے کہ تھی یسی کے بیٹے داؤد کی مدد کیوں کی وائی یو یو ہیلپ تجھے نہیں پتا کیوں میرا دشمن ہے اور تھی اس کی مدد کیوں کی ہے یہاں پہ ہم ایک بڑی ایول اپروچ ایول ایکٹ اور ایک بہتریڈنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سال کی لائف پہ دیکھتے ہیں کہ چیپٹر اس کی آٹھویں اور تک یہاں پہ یوں لکھا ہے کہ ایوری ون مسٹ ریسپیکٹ اینڈ اوبے دا پر ساری جماعت کے لیے یہاں پر پیغام ہے خدا کے بندے موسک کا کہ کی کی جائے اور ان کی فرما برداری کی جائے آپ یہ حوالہ جات پڑیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ ریفرنس کرے باقی وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جو کوئی کائنوں کی عزت نہیں کرے گا یہ نہیں کرتا ہے اور ان کی فرما برداری نہیں کرتا ہے اس کو کیا سزا دی جائے شل اسے مار ڈرا تھا سنسار کیا تھا تاکہ خدا کے جو خاتموں کی ریسپیکٹ ہے آنر ہے یہ قائم کرے سو دس از او گوڈ ریکارڈ سروس اور یہاں پہ ہم کو دیکھتے ہیں ہی گیٹ سو لوز ہی گیٹ سو ڈاؤن کہ وہ اپنے جو اس کے سولجرز ہیں ان کو یہ کہتا ہے جس کل کل دا پر اور اس کے بعد وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ نور کے اس شہر میں جائیں بیوی بچے اور جو وہاں پر موجود ہیں سب کو مار دیا جائے اور وہ اس بات کے لیے ذرا بھی کیل نہیں کرتا ہے کہ میں کس کے لیے یہ حکم دے رہا ہوں اور سولجر اگر آپ بائیسویں باپ میں آئیں کہ they to do so. اس کے جو بھی ملازم تھے سپاہی تھے انہوں نے کہا شریعت ہمیں منع کرتی ہے اور پھر وہ کس کی مدد دیتا ہے لیکن بادشاہ کے خاتموں نے خداون کے کہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ And it's the same today جو Old Testament ہے گز ویری کانس اباؤٹ دون کے لیے خدا کا یہ حکم ہے they must be obeyed and they must be honored and they must be respected those who are serving the Lord diligently honestly لیٹ می ڈوٹ اور جو قتل At that time He e. just slaughtered 85 priests Now It's مرضی جانتے تھے پوچھتے تھے واٹ so, از یور وائیلیوں کے لیے جو لفظ ہے it's a very, very thing. اس دور پہ یعنی اگر کسی کائن نے افود پہنا ہوا ہے سر so گاڈ اس کا یہ مطلب ہے it dress, لیکن نے اس کی بھی پرواہ نہیں کیریس ہے یا نہیں ہے افود پہنا ہے یا نہیں ہے نہیں پہن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے کی کی مدد ہے میں یوں مرکوم ہے پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداوند کے کہنوں کو مار ڈالو کیونکہ داؤد کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداوند کے کہینوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ چاہا تب بادشاہ نے دو ایک سے کہا تو اور ان کہنوں پر حملہ کر سو عدومی دو ایک نے مڑ کر کہنوں پر حملہ کیا اور اس دن اس نے پچاسی آدمی جو کتان کے افوت پہنے تھے قتل کیے اور اس نے کہہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدوں اور بیر بکریوں کو تحت کیا آمین مین الا بڑا پوائنٹ جو رد عمل ہے is is like کیوں کا ہے, ہے سوچ ہے اور اب وہ کہنوں کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے جن کے تعلق سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے اور ان کا حکم مانا جائے سو واٹ از دا ریزن ہاں جی کوئی عام میں سے بیان کر سکتا ہے ڈیفینیٹلی ایک ریزن یہ ہے کہ وہ خوف زدہ بظاہر ایک ریزن کیا ہے وہ خوفزادہ وہ خوفزدہ وہ داؤ سے خوف زدہ ہے وہ اپنے دشمن سے خوف زدہ خوب سرفلفل لیکن بنیادی وجہ یہ نہیں شیطان اس کو پریس کر رہے بنیادی وجہ نہیں جو بنیادی وجہ ہے جس کو آج ہم نے نوٹ کرنا ہے سمجھنا ہے کہ سول ایسے کیوں بہیو کر رہا ہے اس کا بہیویئر اس کے اندر نیگیٹو کیوں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے is out of fellowship with God. Why people behave evilly in the church or why Christian people behave in an evil way when they don't have fellowship with the Lord? Church میں آنے ایک اور بات ہے دعا کرنے ایک اور بات ہے Bible پڑھنے ایک اور بات ہے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ہے ایک اور بات Whenever ڈونٹ فیلوش گی بیکمس روڈ ہی بیکمس واٹ سال غور کر رہے ہیں ادار کے ساتھ رفاقت نہیں اتنا بتمیز کیوں ہے ادار کے ساتھ رفاقت نہیں نو فیلوشپ کیوں ہے fellowship with God ڈیفرنس ویئٹس یہ وہ ڈفرنس ہے جو فیلوشپ کریٹ کرتی ہے ان لوگوں میں جو خدا کے ساتھ سوبت میں ہے اور جو خدا کے ساتھ سوبت میں نہیں God then the church fellowship can make no difference in our lives سالو so, کیا ہے کیا پرابلم ہے اس کی no خدا کے ساتھ پرسنل رشتہ دعا عبادت ریاضت بات چیت اٹ نو یو کین ہی پبلک ٹائم یو کین ہی پبلک پریئر چیئرس پروپ پریئر ایوری تھنگ بٹ پرسنل خدا کے ساتھ دیٹ از مسٹ otherwise otherwise you will never grow spiritually. Otherwise, you will will never never grow شاید اسی تنادر میں داؤ ڈاکی یہ فلم کے پہاڑ پر کون چڑھے گا وہ جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل آگے اور اسی تناظروں میں دعوت نبی فرماتے ہیں کہ تو اپنی روح کو منہ سے جدا کین ناٹ لیو ود آؤٹ دیٹ فیلوشپ سو واٹ ہیپنس جب خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ایمانداروں کا دین واٹ ہیپنس نمبر 1 پہلی چیز واٹ ہیپنس پرسن لوزز دا پرسپشن دا ڈسرمنٹ بٹوین دا ہولی اینڈ دا ہو پہلی چیز جو انسان کو دیتا ہے جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے پاک کیا ہے اور ناپاک کیا ہے ہے, انہیں اس کی یہ فرماتی ہے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے تو میں جو بزرگ عزت کے لائق عزت کے لائقن فیلوشپ وتھ گاڈ واٹنس لوز از دا واٹ از اولی واٹ از اور, وہ ان پہ ہاتھ ہے اور وہ بھی انہیں قتل کرنے کے لیے جو اسے نہیں کرنا چاہیے اب اس کی نگاہ میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ کائین ہے مقدس لوگ ہے افوت پہنا ہوا ہے نظر آ رہا ہے اپنی اینک سے یہ میرے دشنگ. So what happens The perception is lost رائٹ پرسپشن اور نا واٹ ہیپنس وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا ہے ترست کون ہے اور غلط کون ہے ساؤ اس میں فرق نہیں کر پا رہا وائے سمجھدار بندہ کو بے پوف کیوں نہیں سمجھ پا رہا کے ساتھ کروش تھنگز آئی ایم رائٹ میں جو بھی کروں گا یا میں جو بھی کر رہا ہوں وہ ٹھیک چاہے میں غلط کروں میں جو مرضی کروں میں آئی ایم رائٹ آپ فیس بک پہ بھی دیکھیں لوگ بڑے بڑے کمنٹس دیتے ہیں الٹے سیدھے کمنٹ دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو سچا سابت کر are right So nobody is right Only Bible is right. جو بائبل کہتی ہے وہ ٹھیک ہے, ہے وہ ٹھیک نہیں وی تھنک وی آر رائٹ ہم ٹھیک ہیں اگلے سارے بندے غلط ہیں باقی سب غلط ہے میں ٹھیک ہوں اسی طرح سے جب میاں پیوی کا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ بریک ہو جاتا ہے تو ایک شخص ایک پارٹ right right. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب بھی یعنی مطلب ہو سکتا سو so وہ جو حقیقت میں جو چیزوں کا تناظر ہے ویلو ہے پرسپشن ہے بیلنس ہے وہ لوز کرتا ہے. اور اب جو پہلی بات دیکھ رہے ہیں کہ باپ میں اور باپ میں وہ امتیاز نہیں اس تھا برابر ہے اور دیکھ رہا ہے وہ اپنے فائدے سے دیکھ رہا ہے وہ اپنی اینگل سے دیکھ رہا ہے چیزوں کو لوگوں کو حالات کو وہ خدا کی نگاہ سے نہیں نمبر دو واٹ ہیپنس وین دس فیلرشپ از ناٹ د یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے میں بھی آپ اس پہ غور کیا پہلے یا نہیں کیا, یا میں کیا یا نہیں کیا ہے ایک اور انٹرسٹنگ فینامنا جو زندگی میں آ جاتا ہے, ہے, کہ انسان کو دوست سمجھنا شروع جاتا ہے اور دوستوں کو دشمن پوائنٹ جو دشمن ہے ان کو وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے دوست ہے دس از واٹ ازنگ اور جو دوست میرے وہ کون ہے دشمن اس اسنادر میں اور ریلیجیس پر ساتھی ہیں وہ کون ہیں لیکن وہ جو کیا سمجھ رہا ہے دشمند. اور دو ایک جو ہے وہ اس کا دشمنسٹ اور نے تو دو یہ کیا ہے دشمن ہے اور وہ صرف اپنے گدے پیر جو کچھ ان کے پاس جس کل ایوری تھنگ وہ دشمن کیا سمجھ رہا ہے اور بالکل یہی بات جب افی ملک کا ہند جو ہے وہ اس کے سامنے جاتا ہے تیرہویں آیت میں اور چوتھویں آیت میں جب وہ سعود کے سامنے ہے تو وہ چوتھویں آئت میں کہتا ہے تب افی ملک نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے سب گھٹنوں میں داؤت کی طرح ایمانت دار کون نقیم ملک کاہم جو ہے وہ سب کو کیا بتا رہا ہے وہ تیرے لیے میں، میں کام کرنا چاہتا ہے ہمارے جو پرسیپشن ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتے ہمیں دوست کیا نظر آتے ہیں دشمن نظر آتے ہیں اور دشمن دوست نظر اور کون کیا ہے ہم اس امتیاز کو یا تمیز کو کھو دیتے ہیں گریٹ لاس اٹس ا گریٹ لاس فور اے مین اٹس اے گریٹ لاس فار گارڈی مین یعنی اگر کچھ شخص اپنے دشمن کو دوست سمجھ رہا ہے اور دوست کو دشمن سمجھ رہا ہے سونا ای میل پہ ڈسٹروائے وہ فنار پر بات ہو جائے ان دا سیم تھنگ سو تیسری بار جب خدا کے ساتھ فیلوشپ بریک ہو جاتی ہے باؤٹ پرسنل فیلوشپ دیکھیے میری یہ باتیں یاد رکھیں Have you God in your life have Have a God in your life. Have Jesus in your life Jesus گورائفس لائف آپ کی زندگی میں یسو ہونا چاہیے زندگی میں جماعت a چاہیے Leader in your life یہ چار چیزیں آپ کی زندگی میں ایز اے ڈسائپل آف کرائسٹ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے چاروں چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کی روحانی جو نسل نما ہے اس میں ہیلپ کر رہی ہے گوڈ ان یور لائف ہیو اے بائبل ان یور لائف یعنی بائبل پڑھتے رہے اپنی بائبل پڑھتے رہے بار بار پڑھتے رہے روز پڑھتے رہے ہیو اے چرچ ان یور لائف آپ کی زندگی میں ایک پراپر چرچ ہونا چاہیے جس کے آپ روکن ہو اور جو آپ کے لیے بائی سے برکت ہو نمبر فور ہی اسپرچو لیڈر ان مین دس از امپورٹنٹ فور نمبر 3 واٹ ہیپنس وین دس پرسنل فیلوشپ از بروکن سیلف امپورٹنس شخص اپنے آپ کو ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھنا شروع کر دے تھنگس آئی ایم دا موسٹ امپورٹینٹ پرسن اور دنیا کے کسی بھی سیگمنٹ میں معاشرے میں چرچ میں لیڈرشپ میں یہ چیزیں بار بار آ سکتی ہیں آ جاتی ہیں کچھ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ if we are not here, خدا کی بات سے کا کام نہیں ہو سکتا اور ساتھوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے جب آپ کو بلایا جاتا ہے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے تالیاں بجائی جاتی ہیں اور آپ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی عظیم خادم ہے اور خدا کے عظیم خادم آئیں گے اور کلام خدا کا کلام سنائیں گے وہاں پہ آپ کو یہ کریکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں اور میرا خدا عظیم ہے میں عظیم خادم نہیں ہوں We take the pride. We take the pride. ہم, ہم اندر سے خوش ہوتے اور ایک دن آپ نے مٹی میں چلے جانے سے یہ جیتا آپ نے وہ جیتا ہے اور بہت سے فینس ہیں آپ کے اور بڑے لوگ آپ کو ملتے ہیں پسند کرتے ہیں اور آپ بہت سا کام کر رہے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھے اتنا Your servant servant can be when a person ساتھ جیسا having fellowship with چاہیے لیکن ہم ان سے ان کو thinks نہیں کر سکتے اسے اپنا جو کٹ ہے وہ چھ ساٹھ فٹ کا نظر آتا ہے سو اٹس اٹس ڈان اور ہمیں اس سارے واقعہ میں کیسے نظر آتا ہے کہ ساؤ کی زندگی میں یہ مار ہے وہ اس بات کا شکار ہے آپ میں سے کوئی بتایا اس پیسے کو دیکھ کے وہ کیسے اپنے آپ کو سب سے سپیرئر سمجھتے ہیں کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ وہ سارے لوگوں میں سے اور داؤ سے بھی اور ملک سے بھی اور ساری جو رعایا ہے اس میں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. اس لیے نہیں اس نے کہا کہ یہ تو اس کا خوف ہے جو وہ کہہ رہے ہے یہ سپیریئر ہونا نہیں ہے اس کے اپنے فاتلوں نے انکار کر دیا ہم نے نہیں مارنا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیسی سپیریئر ہے جب آپ بارہویں اور تیرہویں آئے دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے میں اس لیے بارہویں اور چودویں آیت میں جب وہی ملک کو مخاطب کرتا ہے اور جب وہ داؤت کو مخاطب کرتا ہے ان کا نام نہیں لیتا ان کا نام نہیں لیتا ان کا نام نہیں لیتا بلکہ ان کے باپ کا نام لیتا جیسے ہم نے کہا کی نام اس اور وہی ملک کا نہیں نام لیتا وہ کیا کہتا ہے بارہویں آئے اور ساؤ نے کہا آئے تلک کے بیٹے اس, اس کا نام اسے پتا کیا ہے کیا نام ہے اخی ملک ہے اور اخی ملک کا بیٹا کون ہے ابھی یا کر سن میں اپنے پیڑوں کی کا رہے بیسی کے اور ان کا نام نہیں لے, لے رہا کس کا نام لے رہا ہے اس کے باپ کا اور ساؤ میں سے کہا تے کے بیٹے تو سن اس نے کہا اے مالک میں حاضر ہوں اور پھر آگے دیکھیں اور ساؤ نے اس سے کہا کہ تم نے یعنی تم نے پہلے کیا کہا تم نے اور پھر یعنی تم نہیں اور اسی کے بیٹے نے کیوں میرے خلاف سازش کی نام لیا اس نے کس کا نام لیا یا سنگنگ لینا پسند کر کے اپنے بڑے نام ہے بہت بڑا نام ہے اس دور میں جگہ سے جادی جونیئر کو مارا ہے کافی ملک جو بائن ہے اس دور میں بینگ اے کا ایک بڑا نام ہے لیکن وہ ان کا نام نہیں لے رہے تو کیا کہہ رہے ہاں جی ان کے باپ کے نافی دون کے بیٹے اور یس کے بیٹے تو ہمیں یہاں پہ بتاتے ہیں دس مائ سپیری تھنگس اور اسی سپیریٹی وجہ سے وہ ان کو ڈسرسپیکٹ کر رہے ڈس آنر کا رہی گریڈ کر رہا ہے اور ان کو وہ ویلو یا امپورٹینس وہ نہیں دے رہا ہے جو اس کو دیکھے سو so happens When we are out of fellowship with God Our thinking becomes irrational Irrational Rational and ریشنل دو بات یاد رکھیں سو so when we are out of fellowship with God Our thinking وی کامسنلشنل سمجھتے اردو میں کیا کہیں گے منتق جو ہے وہ ہم لوز کرتے مثال کے طور پہ نے کہا پاسٹر صاحب آپ یہ رینک کیوں کہ اس میں ہوتے ہیں تو میں کہ کیا کرا یہ بائبل میں منع کیا شاید آپ کا دماغ نہیں کام کرتا اب یہ کا ذکر کاشوی آیا ہے اور شیطان کی تعلق آیا ہے اور دوسرے تعلق آیا. کے دوسرے تعلق سے تو نو ویریزنسٹری تو نہیں ہم کہہ رہے سو اگر خدا نے جب کیا اپنی مخلوقات کو توڑ میں خدا نے پتھر جو ہے جوہر جو ہے وہ رکھے ہیں اور دنیا میں رکھے ہیں تو وہ پہنے جا سکتے پہنے میں گیا so, وہ عجیب سی باتیں کرنی شروع کرتے اور کسی ایک نے کمنٹ کیا پاسٹر صاحب آپ سیاسی جلسے میں کیوں گئے میں گیا میں دیکھو جانا بھی جانا کام ہےسی کا بدن ہے اور ہم اتارٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں اور جو ہم سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں اور ان کو گائڈ دیں جسٹ نان سینس ہم کو الیکشن میں نہیں کھڑے ہو رہے ہم کوئی ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے وی آر دیئر تو جب ہم وہاں جائیں گے نہیں تو دعا کیسے کریں گے اور گائڈ کیسے کریں سو people are very ویئر جب بندہ انیکشن ہو جاتا ہے پھر وہ بونگیا مارتا پھر اس کو سمجھ لگتی یہ بات میں کاروں یہ ٹھیک بھی ہے سو ریلیشن شپ وتھ گاڈ افیکٹ یور If it is there, your mind is positive and powerful and effective. And if the fellowship is not there, your mind is irrational. Number six, rejection of truth makes us victim of life. When we are in peace, we are in peace. سالوی ہے اور جب آپ شام ففٹی ٹو پڑھتے ہیں تو وہاں پر تاؤ نے ان باتوں کا اظہار کیا ہے کہ تو ایک نے میرے ساتھ کیا ساؤد نے میرے ساتھ کیا, کیا؟ لاسٹلی ساتویں بار جب ایک شخص سچائی کو رد کرتا ہے, اس کا جو ہے وہ سخت ہوتا. جیسے فیراؤں کے بارے میں نے کہا خدا نے اس کا سخت ہے. تو خدا نے, نے اس کا سخت سخت نہیں کیا اس کا دل سخت ہونے دیا کس طرح سے کیونکہ وہ سچائی کو رد ہے می بی آپ اس ٹوٹ سے واقف ہیں یا نہیں ہے جب رشیا میں انقلاب آیا جیسے انقلاب کہتے ہیں یعنی بار بار وہ یہ تین باتیں اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ دنیا میں نمبر ون میں کہتے تھے The first لائے is God پہلا چوٹ کیا ہے خدا یعنی دیر از نو گاڈ یہ کامسٹ لوگ اپنے بار بار ہر تقریر میں ہر جگہ ہر نسلیات میں ان کو یہ بتاتے تھے فرسٹ لائیز گاڈ اینڈ دا سیکنڈ لائی از رائٹ دوسرا جھوٹ کیا ہے رائٹ right. یعنی yani, درست یہ غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے میں ایسے ہونا چاہیے یعنی اوپین سو وی شوڈ ہیو اونلی ون اوپین جو اسٹیٹ کا اوپین ہے اور تیسری بات جو انہوں نے پروموٹ کی وہ یہ تھی لیٹ یور اون ہیپیس بی یور لا یعنی جس چیز آپ خوش ہو سکتے ہیں آپ خوش ہیں آپ وہ کرتے چلے لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ خدا ہے There is God اور وہ اپنے تعلق کو بدلے دنیا کی دوسری جو سچائی بھی, right بھی ہیں اور درست چیزیں بھی ہیں. اور تیسری بات اس نظریے کے ہم اس زمینی زندگی میں ہم اس پرپس کے لیے زندگی پسند نہیں کر رہے ہیں کہ ہم خوش ہوتے رہے اس دنیا میں بلکہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی نجات کو خوش کر سکیں دنیا دس از دا ریالٹی اب ہم دوسری بات دیکھیں گے کہ ساؤ is out of fellowship with God and whatever he is doing is wrong جو سوچ رہا ہے جو کر رہا ہے اور اس کے جو بھی ایکشنز ہیں باتیں ہیں وہ سب غلط ہوتی ایک گہری رفاقت میں ہے اور اب جو بھی کرتے ہیں وہ خدا سے پوچھتے کرتے تئیسویں گے سو تیرے اور مت ڈر جو خواہ ہے وہ میری جان کا خواہ ہے تو سلامتیں گے تو میرے ساتھ خدا میرے ساتھ اس لیے کہ خدا مجھے اور no, یہ کا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے خدا مجھے بچاتا ہے اور تم میرے ساتھ ہے تو خدا تجھے بھی بچاتا ہے. سکھا وائی ویڈ لائک دیکھیے بڑا کوشچن مارک ہے خدا نے ان کا کیوں نہیں بچایا ملک تو خدا نے کیوں نہیں بچایا وائی ہاں جی کوئی بھی آپ نے اسے بتانا گوڈ ٹوڈیو پروٹیکٹ کیوں نہیں خدا نے اس واج پر مین آف گاڈ اس ٹائم پہ ہی واز دا موسٹل اور وہ کیا وجہ اس کے بعد کا نام کیا ہے اخیتو. کیوں اس کا نام بتایا گیا ہے اس کی ایک وجہ کیا وجہ ہے اس کی فیملی کا تعلق کس کے ساتھ, تھا؟ ایلی کی ساتھ. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پولیس کی لی کے خاندان میں سے اور خدا نے خاندان کو کش کیا کے کی کرانے پر لال بہت جی کش کیا تھا جن بیٹوں نے مجھے ڈسوے کیا ہے ان میں سے کوئی بھی اپنی پوری عمر تک نہیں پہنچ نیو سو کو بھی پتا ہے کو بھی پتا ہے کہ خدا نے اس اسلاندار کے کی ساتھ کیا کلام کیا ہے لیکن اس کو یہ کہتا ہے کہ جب تک جو میرے ساتھ رہے گا تو سلامت رہے گا لوہیا اگر جو میرے ساتھ رہے گا تیری زندگی سے وہ کرس بیک زندگی سے وہ پرناؤسمنٹ بریک ہو جائیں گے اور تو کیا کرے گا تو سلامت رہے گا نہ سال تیرے تک پہنچنے پائے گا اور نہ کوئی اور دشمن بلکہ وہ یہاں تک اس میں کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ رہے گا موت وقت سے پہلے تو اس تک نہیں پہنچ اور اسی سوچ کو اگر آپ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے بڑھتے ہوئے دیکھیں داؤد ابھی فرماتے ہیں خدا میرے چھپنے کی تو میرے چھپنے کی میں نے حق تعالی کو اپنا مسکن بنا گاڈ از مائی ہائڈنگ پلیس گاڈ از مائی ریفیوج سو نمبر ون پہلی بات یہ دیکھ رہے ہیں داؤد But so, when he's in fellowship with God, he knows he's protected. Usher معلوم ہے کہ وہ محفوظ ہے. اور جو لوگ اس کے ساتھ دل سے آئیں گے وہ محفوظ ہے. اور خدا ہم کو تمام خطروں سے محفوظ رکھے گا. دوسری بات. is indeed fellowship with God. So, he respect God's leadership. وہ خدا کی لیڈرشپ کو رسپیکٹ کر. کرتا ہے بیکاز رسپیکٹس گاڈس لیڈرس پچھلے سرمن میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ سارا کچھ کرنے کے بعد سارا تین گزارنے کے بعد کام کاج کرنے کے بعد لوگوں کو ڈیل کرنے کے بعد پھر بھی اگر آپ روحانی رہتے ہیں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں a real man of God, with it, a real and deep fellowship with God ویسپیکٹ His leader, his خدا کے منسوخ کی رسپیکٹ کرتا ہے بادشاہ بن جائے یا اس مصیبت سے جان اٹھائے لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا بیکاز آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے خدا کے ساتھ رفاق دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ میں اس پہ جتنا بھی زور دوں یہ کم ویٹ یو ہیو فیلوشپ وتھ گاڈ یو ول ناٹ آپ جھوٹ نہیں بولے یو ول ناٹ ڈس ریسپیکٹ یو ول اب یو ول بی ہمبل بڑا ہماری زندگیوں سے ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ختم ہوتا چلا جائے ختم ہو جائے گا وین یو فیلوشپ وین یو فیلوشپ اور آپ کے جسم میں صحت میں حالات میں تندرستی بہتری برکت اور خدا کا جلاؤ جو ہے گونڈے تیسری بار کنگ ڈیوڈ کے تعلق سے جو ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے اور ان کی پوری زندگی میں بھی نظر آتی ہے بڑی well بات ہے कि کی जहां کہ وہ جہاں بھی ہے اور भी سے جہاں بھی رکھتا ہے ایس کنٹینٹ اور اردو میں کیا کہیں گے مطمئن ہے اور یہ تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں داؤد کی की میں ان کے लिए دوڑ نہیں ہے نمبر ون دولت میں دوڑ یہ نو انٹرسٹ ٹو بی اے ریچ مین دولت شہرت اور مرتبہ اس پہ داؤد میں کوئی انٹرسٹ نہیں از ویل کسی چیز کے لیے مقابلہ نہیں کیا بار دوڑ نہیں کی پلس مائنس نہیں کیا جن تین چیزوں کے لیے دولت انٹ آف دہرت خدا سے ویسی بخش متباد ادار پتر یہ ساری چیزیں کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں پا رہا تین چیزیں ہیں میں بار بار یہ اس لیے رپیٹ کر رہا ہوں دس از ویری امپورٹنٹ یہی تین چیزیں لوگوں کا پیڑا کر کے دولت سب کے دولت شہرت منتبہ یاد رکھیں اگر خدا کی طرف سے ہے اٹس بریک اور آدمی کی طرف سے ہے اٹس نتنگ تاؤ کبھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں پا مجھے یہ پوزیشن دے اس نے کبھی نہیں ساؤ سیکھا مجھے ہزار روپے بنا, بنا دے مجھے یہ بنا دے وہ شہرت کہ اسے خواہش بھی نہیں تھی اور اسے ضرورت بھی نہیں تھی لیکن خدا اسے مفت میں پنجابی جان چاندیا سولوں نے منہ دکھیا جن کو خدا کی دی شہرت دینی ہے خدا کو آواز کی شروع اور نمبر تھری دولت دولت دو دو مند ہونے میں کوئی برائی نہیں بٹ از نوٹ آف بلکہ وہ اپنے ایک کلام میں یوں فرماتے ہیں کہ خدا ان پر ایسا نہ کر ایسا نہ کرنا کہ مجھے بہت زیادہ دولت مند بنا دے تاکہ میں تجھے بھول جائے اور ایسا بھی نہ کرنا کہ مجھے کنگال بنا دے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیری عکالت کروں یا تحقیق مجھے کہیں درمیان نہیں رکھنا کھانے پینے کے لیے ملتا ہے دولت میں بھی کوئی برائی نہیں شہرت میں بھی کوئی برائی نہیں اور مرتبے میں بھی کوئی برائی نہیں لیکن اچائی اس بات میں ہے جب خدا کو دیکھتا آئلویت پھر سے یاد رکھیں دولت شہرت مرتبہ دولت, دولت, دولت, دولت میں بھی ان چیزوں کے پیچھے یہ چیزیں ان کے پیچھے پہلے تم اس کی بادشاہی پہلے تم نے اس کی لاش دباؤ کی اورلاش کرو تو یہ چیزیں تمہیں ایسی زندگی خدا میں بسر کرے اور خدا کے ساتھ ایسے رشتے میں زندگی بسر کرے کہ یہ چیزیں آپ کے پیچھے آنا شروع دولت شہرت مرتبہ پھر آپ وہ شخص ہے جس کے بارے میں خدا یہ کہے گا مجھے میرے دل کے موافق موفر ملوت یہ چیزیں آپ کے پیچھے تو یہ ساری چیزیں تمہیں پہلے ٹونڈا ڈونوس کی راست پہ ٹونڈو ڈنوس کی, بادشاہ. کی بادشاہ تو یہ ساری چیزیں تمہیں یہ چیزیں خدا ہماری زندگی میں آٹومیٹکلی اور تھری پوائنٹ ہم دیکھیں گے my message was quite a long one لیکن ٹائم کافی ہو بس ہم ایک پوائنٹ کا اور دیکھیں گے ڈیوڈ کی لائف میں کہ زندگیارے پیچھے دیکھا کہ وہ عبدل میں پھر وہاں پہ سے خبر ملتی ہے کہ فلسطینوں نے شہر پہ حملہ کیا ہے اور تیسویں بار میں ہم دیکھیں گے اگر ہم وہاں پہ پہنچتے آج کہ ڈیوڈ جو ہے ان لوگوں کی مدد کی لیے چاہتا لیکن اس چیپٹر میں بائیسویں اور تیئیسویں چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ کہاں پہ رہ رہا ہے ات میں ہے اور اس کے بعد جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا پانچویں آیت میں بائیسو باب اس کی پانچویں آیت میں پروفٹ گیٹ نے اسے کہا کہ اس گار میں مدر ہے اور یہاں سے روانہ ہو اور کے ملک میں واپس جائیں گے اور دیکھیں گے کہلام کے مغارے میں ہے یا اس گار میں ہے واٹ از ایپنگ اوور دیر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور اس میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا کہ وہاں پہ چار سو لوگ اس کے ساتھ آ کر مل گئے اور وہ ان کا سرطہ اور آپ تیئیسویں بار میں دیکھیں گے وہ چار سو لوگ کتنے ہو گئے چھ سو نو ہزار سکس پیپل اور بگڑے دل اور کنگال اور قرض دار اس کے ساتھ آ کر ملے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لیٹر آن انڈس لائف اینڈ اسرائیل ہسٹریم گریٹ وارئرس فار گڈ تو یہاں پہ ہم یہ پوائنٹ اسٹڈی کریں گے کہ عبد الام کی جو غار ہے یہ ایکسپیرئنس خدا آج بھی اپنے لوگوں کی زندگی میں لاتا اسپیشلی جو لیڈرشپ کے لوگ ہیں خدا کی زندگیوں میں یہ غار لاتا ہے وقت لاتا ہے یہ دور لاتا ہے اور ابلا کی جو گار ہے وہ کیا ہے اسپرچلی ہم اس کو دیکھیں گے کیا بات تھی یا وہ کون سی چیز تھی جس نے ان چار لوگوں کو تبدیل کر دیگرے دل اور کنگال اور قرض وہ کون سی چیز تھی جب وہ اس مغارے میں آئے اور تاؤ کے ساتھ رہنے لگے وہ چینج تھے کس نے چینج کیا کس نے چینج کیا एक, ایک جواب یہ ہو سکتا ہے دا اسپرٹ آف لا اور یہ بھی کسی حد تک جواب نہیں اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے نسا نے اس ان کو تبدیل کیا اور کسی حد تک یہ بھی بات درست ہے لیکن یہ بنیادی بات نہیں ہے واٹ چینج دین کسی نے بدلا واٹ چینج دین واٹ دا پیڈ آف داؤٹ کی شفایت نے ان کو تبدیل کرٹومیٹکلی افیکٹ کسی نے چینج کیا دباؤ نے مسا نے خدا کی روح کو چمبکس دی اور خدا کی روح نے ان چار سو دلوں کو چار سو دل تبدیل ہو سبق جو ایک ملتا ہے وہ یہ ہے ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنی چاہیے لوگوں کے دل تبدیل لیڈرداری ہے کہ وہ اپنے دعا کرے ان کے دل تو جب ہے مضبوط ہوتے چلے گئے لار کیسا دل مجھے دے انٹ انڈیوائڈیڈ آرٹ میرے دل کو ایک سوئی یکسوئی پکس یو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں آپ اپنی فیملی کے لیے دعا کر سکتے ہیں جن کے دل تبدیل نہیں ہوئے خدا خدا میری فیملی میں ان لوگوں کے دل تبدیل ہو جائے آپ جس جگہ پہ جاب کرتے ہیں آپ اپنے اسٹاف کے لیے ان کو لیگس کے لیے یو آر پریئر فوری اور آپ دعا کریں خدا الدین کے دل تبدیل ہو گئے یو گیٹ دا پوائنٹ جس بیوٹی پارلر میں آپ جاتے ہیں ان کے لیے دعا کریں خدا ملاؤدین کے دل تبدیل ہو گیا یہ فیکٹ ہے جو لوگ آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں خدا الدین کے دل تبدیل ہو گیا دکانوں پہ آپ ریگولر جاتے ہیں سودا صرف لینے کے لیے چیزیں لینے کے لیے تبدیل ہوا چار سو لوگوں کے دل تبدیل ہو سکتے ہیں تو آپ کی دعاؤں سے آج بھی تبدیل ہو سکتے آپ کی ذمہ داری سو اس بن رہے ہیں اور, is اور آپ کی دعاؤں کی وسیلت سے بہت بہت سی زندگیاں اور دل تبدیل کر سکتی لویا کہتے ہیں ابھی پتا نہیں چلتا کیا دعا کرے دعا کرے اور دل میں ہو سکتے ہیں تو آپ کی دعاؤں سے جائیں گے پتا جو عبد کا ایکسپیرئنس ہے وہ کیا ہے نمبر ون تھرٹنگ دا اپرچونٹی ٹو پلیٹ فارم آؤ کو یہ ایک مل رہی ہے کہ وہ ان کے لیے اور لوگوں کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو وین یو پری یو آر ریلیزنگ میں خدا کی اپرچونٹیز کو ریلیز کر رہی ہیں جب آپ لوگوں کے لیے شفایتی تو پوائنٹ نمبر ٹو اس عبد کے میں گاڈ از ٹریننگ پیپل فارس منسٹری خدا اپنے کام کے لیے ان لوگوں کو تیار کر گاڈ از پرپیرنگ دم گاڈ از ٹریننگ دین چینجنگ دین پرپیرنگ دین فار دا فیوچر ورک لیکن جو سب سے امپارٹ is گا زندگی میں جو کام کر کا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سارا گروپ اپنے لیڈر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ریمبر دس ورلڈ اسپیشلی یہ پیغام جب لیڈرشپ تک پہنچے گا اور لیڈرشپ کے لوگ سنیں گے ریمبر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور اسپرچو لائف از ٹو بی ایسوسیڈ ود یور لیڈر اپنے لیڈر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے لیڈر کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے کسی لیڈرشپ کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے ضروری ہے سو brought them together in that وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سمپل سی بات یاد رکھیں اف ٹو ہارٹس آر ناٹ جوائنڈ نتنگ از اگر تیل آپس میں نہیں ملتے ہیں کچھ بھی نہیں ملا آپس میں نو یونین ود آؤٹ دا اگر میاں پی وی کے دل آپس میں نہیں ملے ہیں وہ ایک نہیں ہو سکتے اگر فیملی کا دل آپس میں نہیں ملا ہے وہ ایک نہیں ہو سکتا اگر لیڈرشپ کا دل آپس میں نہیں ملا ہے وہ ایک نہیں یوز نہیں ہو سکتا انلیس دا ہارٹس آر جونگ ٹو گیدر نتنگ از جوائنگ ٹو گیدر اینڈ دس از خدا ہماری زندگیوں میں لاتا ہے so that we are تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں اور یہ جان سکیں اپنے اسپرچل لیڈرس کے بارے میں واٹ دے تھنک واٹ دے سی واٹ از در پرسپشن واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو اصوسیشن شنشن یہ بہت ضروری ہے یہ بہت مائٹل ہے unless you associate with یو ایسوسیٹ وتھ یور سینئر یو کین ناٹ گرو اسپرچو مسٹ جب ہمارے سینئر لیڈر you ہیں یو مسٹ بی ڈیئر سو دیٹ یو نو واٹ یور لیڈر از پرسوسیٹ وتھ گھر پہ بیٹھ کے اب associate نہیں ہو جاتے آپ ایک مہینے ملنے کے بعد ایسوس نہیں ہوتا اس لیے تو ایک ڈفرنس ہے لیڈرشپ نوٹ رانگ دے آر سینئر لیڈرشپ لیڈرشپ رانگنی اپنی جگہ پوکھ سے اپنے لیڈر سے آپ کب دعا کرتے ہیں آئی وانٹ ٹو بیئر فور پریس یو کیسو جب آپ کے سینئر لیڈرس کا نام سنانے کے لیے جاتے ہیں آپ کہ اپنی میٹنگس ان سے پوچھ کے رکھیں وہ ٹائم نہ دیں آپ کسی کو لیڈرپ دین گاڈ ول میک یو گریٹلی سکسفل ان دا کنگ ڈفی ٹائٹلس کو امیا زدا کہا گیا ویر سانس ویر سانسر میری ملاد کیا ہے روحانی سوسی ایٹ بی ایس وٹ ایور دس از آر نیو لیڈرشپ اور یہ ولڈ خدا نے مجھے بار بار دیا ہے سوسی وہ سو سی ایٹ بھی ہاں اس کا ایک ٹرم اور رکھ سکتے لیکن fellowship شپ But it a term, associate, where your senior leader is preaching somewhere you associate with him. Yes, there is a minus plus, but you need to be there. Then you will be in the kingdom of This is what is God doing in this game He is making them 140. ان کو ایک پتن بنا رہا وہ ان کو ایک ٹیم بنا رہا ہے وہ ایک ایسی فوج بنا رہا ہے جو کبھی شکست نہیں کرا جو تھی وہ اکیلی تھی وے شوڈ بی ایسوس ویک زندگی میں سوسن جو اسپرچو لیڈرس آپ کو کامیابی کی انتہا پہ دے دیں دا چوائس از یورس دا چوائس از आप آج اگر آپ دس پندرہ بیس سال ایسوسی میں انویسٹ کر دیں گے آپ پوری دنیا کی فصل جا کر دیں آئے دونیا دا چوائس از میری ایک بات یاد رکھیں منانے بات بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کی زندگی میں کچھ فیصلے موسٹ امپورٹنٹ ہو آپ کی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں اف یو مس یو ایف مس ہے پھر کئی چیزیں آپ کو مل جائیں گی لیکن وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی جو خود کو دینا چاہیے منسٹری میں آنے سے پہلے آئی ایسوسیڈ ود مائی سینئر فور سکس فور ایئر اور میرے کاروبار میں کبھی مجھے پروگرام کو بتایا یہ پارلی صاحب It's very important you need to be associated with ہونا اس سے کوئی فائدہ نہیں نہ فرق پڑتا نہ میری بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہے واٹنس چرچ دا چرچ دیکھیے دشمن کا ایک اسٹریٹجی میں آپ کو بتا دوں یہ چاہتا ہے کہ ایماندار آپس میں لڑے فیملی آپس میں لڑتی رہے ایماندار آپس میں لڑتے رہے چرچیز آپس میں لڑتے رہے مشنے آپس میں لڑتی رہے اور تو ایک مینیکل یونٹی ہے اس کے ساتھ نہیں ہے ایماندار آپ اس میں لڑتے رہے لیڈر آپ اس میں لڑتے رہیں جو ویل ہو جائے ڈی डिवाइड ہو جائے یہ پرنسپل یاد رکھے جب ایماندار آپس میں لڑتے ہیں کوئی بھی گروپس ہیں, فیملی میں ہے چرچ میں ہے مشنوں میں ہے کسی بھی لیول پہ ہے Who wins? Enemy wins. جیتا کون ہے دشمن کوئی بھی گروپ نہیں جیتے گا ایمانداروں کا گروپ نہیں جیتے گا جب میاں بیوی بی آپس میں لڑتے ہیں تو کون جیتتا ہے دشمن جب خاندان آپس میں لڑتے ہیں تو کون جیتتا ہے دشمن ہے. جب چرچ آپس میں لڑتے ہیں کس کو ہوتا ہے دشمن کو so جو میں نے پہلی بات آپ کو بتائی یاد رکھیں اپنی زندگی میں اگر آپ اہم ترین فیصلہ کرنے میں مسٹیک کر جائیں گے نہیں کر پائیں گے وقت پہ نہیں کر پائیں گے یو ہیو لاسٹ مینی تھنگ آپ کی زندگی میں کچھ فیصلے بہت اہم ہوتے ہیں کچھ اہم ہوتے ہیں کچھ اہم سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیجنس ہیں ان میں غلطی اور ہماری زندگی میں جو اہم ترین فیصلے ہیں وہ خدا کے ساتھ چل ہیں خدا کے لیے کام کر رہے ہیں اور جو لیڈرشپ میں ان کے لیے ہے کہ میرے لیے مرضی ریمچوٹی شیتانچرچنٹی گاڈ ایز وین یو ہیئر ہز واٹس میری پیڑی میری آواز سنتے جب آپ نے خدا کی آواز کو سنتے. So, باپ کی آئے اور دو دوان سے چلا اور عدلام کے مہارے میں بھاگ آیا اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانا یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ سے لڑ رہے ہیں اور کہ ڈیوڈ جو ہے وہ رنگا کے مقام پر ہے لیکن اس سے پہلے ہم اسے کلوز کریں جس ریمبر ہوا تھے بائیسویں بار میں سال نے یہ کہا کہ اگر کوئی ڈیوڈ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں اسے کیا دوں گا اور میں اسے ہزاروں کے سردار بنا کیا تین چیزیں کہیں کپڑا مکان دیں فیلڈ ون یارڈ اور کیپٹن اوور اسے میں ہزاروں پر سردار بنا سب لوگوں کے سامنے ایک اپرچونیٹی ہے ٹیبل از گوئنگ جیسے آج کل ہم یہ خبر میں یہ بات سنتے ہیں اس کے کی حصہ قیمت یہ نکالی ہے سو ویر گوئنگ کے ساتھ یہ بھی میسج جا رہا ہے کہ جو اس کو پکڑوا اس کو کیا ملے گا کھیت اور ساتھ داو بادشاہ کا ساتھ دے سو بادشاہ کا ساتھ سو اسی تنازع میں ہم نیکسٹ سٹڈی کو دیکھیں گے وٹ دا پوائنٹ اس دور میں کے پاس بھاگنے کے لیے گولس لوگ اس کے ساتھ دھوکہ کریں کہیں نہ اس نے بچایا اور خدا کی پانی پکڑوا بات پھر وہ اور آگے اور جگہ پر جاتا ہے خدا نے اس کو آپ بھی نہیں رہتا مومنٹ so, میں داؤد کی ساری زندگی کو دیکھیں اور اس کی ساری خدمت کو دیکھیں کے دیوڈ ایس ہو ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ان کے پاس بسنے کے لیے کوئی جگہ نہیں اور داؤد نے اپنے لیے ایک جگہ ڈھونڈی اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے داد نے اپنے لیے ایک جانے کی جگہ ڈونڈ لی ایک چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لی اور وہ جگہ کیا تھی خدا اس نے اپنے آپ کو خدا میں چھپا جو اب تالا کے پردہ میں رہتا ہے وہ کافی مطلب سائے میں اور اس لیے میں خدا کے بارے میں کہوں گا کہ تو میرا گڑھ ہے تو میرے چھپنے کی جگہ ہے تو میرا منہ فائنڈ یور سیلف ان دا لونگ آرمس اور اپنے آپ کو اپنے حالات میں بیماریوں میں مشکلات میں پریشانیوں میں ہم نے کس کی طرف پاٹنا ہے ہم نے کس میں اپنے آپ کو چھپا دینا ہے خدا اور ان ساری باتوں سے تاؤ میں یہ سب ہے ملاؤ نے وہ بسر ملاؤ نو آدمی جو بسر اپنا اور آپ ان کے زبوروں میں بار بار یہ پڑھیں گے میں خداوں پہ تو جگہ نہیں تھی وہاں خدا نے کلام آپ کے چھپنے کی جگہ وین اکارڈنگ گوڈ یو ار جب آپ اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور جب آپ اس کلام میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں دین واٹنس یو آپ کا آپ خدا بھی محفوظ رہتے جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے مر بھی جائے تو بھی خدا خدا سب کو برتا ساتھ چلنے کے لیے اپ کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے لیو کچھ لوگ چھوڑنے پڑتے ہیں کوئی رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں لیو اور کچھ چھوڑنا ہمارے لیے اچھا ہے بجائے اس کے کہ خدا ہم سے چھپ جائے۔ ایک پوائنٹ جو ہے وہ آج سٹڈی میں رہے گا نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے کیا خدا کے لیے واقعی کچھ اور ہے اپ بھی نا اپنے سنوں گے اللہ ہم خرآب کرتے ہیں ہم ام امداؤد نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں خدا خدا ہماری کمزوری اور خطا کو بخش دے اور بخش دے خدا کہ ہم سب مل کر تیرے جلال کے لیے بڑے مائٹی اور پاورفل وے میں کم فادر ہم ہمیشہ تیرے ساتھ فیلوشپ تیرے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کبھی نہ تیرے حضوری کبھی ہم سے جدا نہ تیری روح کبھی ہم سے دست بردارا آکرو کی آگ ہمیشہ ہماری زندگیوں میں چلتی رہی جن کو ہمیں آنر کرنا چاہیے ہم آنر کرتے رہے جنہیں ہمیں لو کرنا چاہیے ہم لو کرتے کئی بار تو ہم نرم کلام کرتا ہے کئی بار ہم سے سخت کلام کرتا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں لیکن بیٹا جان کر ہم سے کلام کرتا ہے ہمیں مضبوط بنا دیتے ہمیں کاملیت کی طرف لے جاتے خدا ہم داسن باپ اپنے لوگوں کو بڑی برف لیٹ دے مو گریٹڈ خدا کے ساتھ ایک گہری رفاقت میں موو کرتے ہیں تیرے آپ ان کی زندگیوں پہ زندگی پہنچایا یہ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کرتے رہے اور سب سے اہم فیصلہ یہ ہے خدم خدا ان کا تیرل تیرے ہاتھوں میں جیسے انی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ہماری روحیں تیرے لیے خدا خدام بخشتے ہم تیرے کلام کے مطابق کو سر کرتے جاتے تیرا کلام ہمیں چینج لائے ٹرانسفارمیشن لائے وہ تبدیلی لائے جو ہمیں آنی چاہیے بھی. ہم اپنی بہت سی ویکنیسز کا اقرار کرتے ہیں مسٹیکس کا اقرار کرتے ہیں خدا ہم خدا ہم اور کامل بننا چاہتے ہیں ہم اور مؤثر بننا چاہتے ہیں اور ہم تیرے لیے جب تک زمین پر ہے اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں کیول سوچ ہمیں اور روحیں دے دے اور آج سے کلیسیا کے لوگ ان سب لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا شروع کر دیں جو ان کے نیبروڈ میں رہتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتے ہیں تاکہ وہ نجات بنا شروع ہو تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہمارے راگ سارا ہفتہ تو اپنے لوگوں کو تھامے میں تیری خوبصورتی تیرا جلال تیری پاکیزگی تیرا حسن ہمیشہ زندگیوں میں کھائے میرے لوگ تجھ میں بڑھتے اور مضبوط ہوتے چلے جائیں جہاں جہاں بھی پاکستان میں ہے, ہم ان سب کو برکت دیتے, برک دیتے, برک دیتے ہیں اور بخش دیں جو ایسوسی کا پرنسپل ہے ہم اسے سیکھتے چلے جائیں وہ بے کریں آبزرو کریں تاکہ ہم اے خدا تیرے جلال اور تیری قدرت میں بڑھتے چلے عبادت کے باقی ماندہ حصے میں تیرا ستائش پہ تیری پاک شراکت کے سارے پرکرش پر اور ابھی جو لوگ تیرے ہدیے تیرے لوگ ہدی اور نظرانے تیرے حضور میں دیں گے وہ تیری عزت کے لائق وہ, وہ نذرانہ وہ ہے خدا من خدا ایسا ہو جس سے تجھے آنر ملے ہماری زندگیوں پر جگہ ہمارا گڑھ ہم سب کچھ مانگ لیتے یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند مند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو, میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداون یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداون یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین